آج سے ہی یعنی مطلب اسی رمضان شریف میں بارہ ماہ کی نیت ہو جائے نا ابھی تو ٹائم ہے نا یعنی مطلب جو ایک ماہ کے اعتقاف کے لیے آیا ہے الحمدللہ وہ چاہے تو اسی, اس مہینے کو بھی ہم لے لیتے ہیں ساتھ اور گیارہ مہینے مزید یوں بارہ ماہ کر لیں بارہ ماہ تک گھر نہ جائیں جو بھی اپنا طریقہ بارہ ماہ میں نہیں ہر مہینے میں تین دن تو جانے دیتے ہیں نا تین دن کی چھٹی ہوتی ہے ہر مہینے تین دن کی چھٹی ہوتی ہے گھر میں جا سکتے ہیں ویسے کوئی بیچ میں ایمرجنسی ہو تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ترکیب مجلس کر دے گی آپ کی اگر چاہے گی تو جو مجلس کے قوانین اس کے مطابق آپ کو بارہ ماہ کی ترکیب کرنی ہے ए, کوئی نیت کرتے ہیں ہاتھ بڑھ گئے زیادہ ہو گئے ماشاء اللہ تو ان کی لسٹ بنائیں کتنی ہے تھوڑا باری باری چلتے ہیں آج اگر ہمارا ہلکا نگران اس پر کچھ کام کریں حجی فضیل بھی موجود ہیں تو ان شاء اللہ یہ اس کی لسٹ یا فہرست جو بھی تیار ہو تو ہم باپا کو پیش کر دیتے ہیں اللہ ح کھانے کے آداب کے تعلق سے حاضر ہوا تھا اگرچہ آداب تو بتائے جاتے ہیں لیکن چونکہ جلدی بہت ہوتی ہے کھانے میں شاید رش ہوتا ہے اس لیے تو اس میں یہ کچھ بعض احتیاطیں عرض کرنے لوں جیسے کہ بازی سائن بھائی میں نے دیکھا کہ وہ ٹماٹر نہیں کھاتے ٹماٹر پھیکتے ہیں پھر اس کے ساتھ کئی دانے چاول کے جا رہے ہوتے ایسا آپ نے محسوس کیا ایسا ہے ہے نا ٹماٹر تو آج کل تو میرا خیال ہے کافی مہنگے ہے ٹماٹر کے فوائد اتنے ہیں کہ پتا چلے تو آپ بولے یار اب تو ٹماٹر تو میں ہی کھاؤں گا اللہ کی نعمت ہے پھر اس میں چاول کے دانے چلے جانا تو ٹماٹر کا جو بھی وہ ہوتا ہے مطلب وہ کھا لیا کریں یہ غذا ہے اللہ کی نعمت ہے اس کو اب پھینکا نہیں کریں مزید کڑی پتا یہ نرم نرم پتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ بھی کھانے کی ہوتی ہے پھینکنے کی نہیں ہوتی یہ بھی دال میں ڈالتے ہیں پلاؤ میں ڈالتے ہیں یا بارہا مطلب یہ ہوتی ہے کھانے میں ہماری غذا میں تو گھروں میں بھی اس کو پھینکنا نہیں ہے کھانے کی عدد دنیا بھی نرم ہوتی ہیں کھائی جاتی ہیں اور کوئی بج ذائقہ بھی نہیں ہوتی باج بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا رہ گرم مسالہ تو گرم مسالہ نہیں کھا سکتے تو ٹھیک ہے کم از کم اس میں کوئی چاول کا دانا نہ چلا جائے اس کا خیال رکھیں مسالہ اس پہ چپکا ہوا نہ جائے وہ چاٹ لے اچھی طرح چوس لیں اس سے میں اکثر دار چینی کالی مرچ لونگ یہ چھوٹی الائچی یہ کھانے میں آتی ہے تو اکثر کھا لیتا ہوں میں پکیلی بھی تو اس کی بھی आदत बनाए तो تو بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ پھینکے کیوں ہری مرچ بھی اگر ہو سکے تو اس کو مسل کے آپ چاول میں تھوڑا مکس کر دیں گے نا تو یہ بھی کھائی جائے گی نہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں یہ سب چیزیں مائنس کر دیے جائیں تو کھا آپ چاول آپ کو نہیں مزہ نہیں آئے گا کھانے میں تو اس لیے جتنا جو جو ممکن ہو کھا لے آپ یہ ہری مرچیں تو اگر فریش مل جائے نا یہ پکی ہوئی خیر اب یہاں تو کون کرے ورنہ یہ بالکل دوبارہ دیگ میں جا سکتی ہے پیس کے سالن میں چاول میں استعمال کرنے والا ہو نا تو یہ استعمال ہو سکتی ہے دوبارہ اور کارآمد ہے تو پھینکنے کا میرا تو سچی بات دل نہیں چلنے دل نہیں ہوتا میں امکان اس کو مل مسل کے کھا لیتا ہوں یا پھر واپس ڈال دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے پھینکوں تو تھال میں ڈال دیا دوبارہ پتیلے میں ڈال دیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی یوں بچت کروا لی جائے کہ ہم اپنے ہاتھ سے نہ پھینکے آلو آلو کے اوپر چھلکا عام طور پہ چھیلا جاتا ہے لیکن ہمارے چھلکا ہم لوگ رکھتے ہیں یہ چھلکے اور آلو کے درمیان وٹامن کی تہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ چھلکا پھیکا نہ جائے اس میں فائبر بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے لیے صفائی کے لیے مفید ہوتے ہیں اور وٹامنس بھی جیسے ہر کیا کہ اس میں ہوتے ہیں تو آلو اگر چھل لیے جائیں نا تو چھری سے جو چھلتے ہیں خاص کر اس میں تو بہت سارے وٹامن چلے جاتے ہیں آلو ہوں یا سبزیاں ہوں اس کو چھیلنے کا بہت رواج ہے حالانکہ بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جن کی جن کا چھلکا جو ہے اسکین جو ہے وہ کھائی جاتی ہے وہ نو no پروبلم مطلب صحیح ہوتی ہے آدمی کھا لے تو کوئی مسالہ نہیں ہوتا بد ذائقہ بھی نہیں ہوتی پتا بھی نہیں چلتا لیکن اب جیسے کھیرا ہے کھیرا ککڑی اس کو کھیرے کو بھی چھیل ڈالتے ہیں سبز سب چھل کے دس بین میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ سبز رنگ کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں تو یہ اگر چھلکے سمیت کھا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کھا کے دیکھیں ہم تو کھاتے جب کبھی کھیرا کھانا ہو تو چھلکے سمیت پھینکا نہ جائے اسی طرح جو دانے وغیرہ گر جاتے ہیں ان کی تلاشنے کی عادت ڈالیں آپ کے کپڑوں پہ گر جائیں گے چادر پہ گرے ہوئے ملیں گے اچھا تھوڑا سرکیں گے یا پاؤں دیکھیں گے پاؤں کے نیچے بھی بازو دانے گر کر چھپ جاتے ہیں تھال اٹھا کر اوپر نیچے سے دیکھ لیں گے نا تو بھی اکا دکا دانے مل جائیں گے جو محتاط ہو وہ باقی تو ڈھیر سارے دانے گراتے ہی لوگ عام طور پہ گراتے ہیں یہاں بھی گراتے ہوں گے لیکن یہاں ریشو کم ہوگا گرانے کا دعوتوں میں دیگر مواقع پہ لوگ زیادہ گراتے ہیں گھروں میں بھی گراتے لیکن آپ نے نہ گھروں میں گرانا ہے نہ دعوتوں میں گرانا ہے ایک ایک دانہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے اس کا قیامت کے روز ہم حساب نہیں دے سکتے اور ضائع کریں گے جان بوجھ کر تو کھانا تو یہ تو گناہ ہوگا نا جان بوجھ کر اگر ضائع کریں گے تو اس لیے مطلب اس کو آپ کھا لیا کریں کھانا کھاتے بازو کا الٹے ہاتھ میں لوگ الٹا ہاتھ رکھتے ہیں بازو تو یہ دانے اس میں الٹے ہاتھ میں گرتے ہیں پھر ہی الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں الٹے ہاتھ کے دانے سیدھے ہاتھ میں لے لیں اور سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھ لیں الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے اور ایک تعداد ہے بھلا مدنی ماحول میں امامے والے داڑھی والے لیکن میں نے نوٹ کیا کہ ان کا الٹا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے لینے میں دینے میں بارہ اُلٹا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے اس کی عادت نکالنی چاہیے اور سیدھی آت سیدھے ہاتھ سے بار بار سیریس لیں گے نا تو ان شاء اللہ عادت پڑ جائے گی اور ایک دوسرے کو کوئی الٹے ہاتھ سے لے دے تو آپ اس کی توجہ دلا دیا کریں یہ نہیں کریں کہیں کہ گنا ہوتا ہے الٹے ہاتھ سے لینے دینے میں گنا نہیں ہوتا لیکن سنت بھی تو نہیں ہے سنت سیدھے ہاتھ سے لینہ دینا کھانا پینا تو ہم تو اہل سنت ہے الحمد ہے نا تو وہاں مراد وہ اعتقاد سے عقائد سے اہل سنت ہے کیونکہ سنت پر عمل کریں ہم زیادہ زیادہ سنت میں عظمت ہے برکت ہے مغفرت ہے سنت میں کیا نہیں ہے الحمدللہ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے پانی پینے کے لیے بھی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ اُلٹا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے ہاتھ آلو دیں تو پانی کا گلاس لیا اور ٹچ کر لیتے انگلی سے اس کو کرنٹ دیتے ہیں شاید کنیکشن دیتے کیا کرتے نوں پیتے تو یہ کنیکشن تو ویسے بھی جاہ رہا بدن سے ہاتھ الگ تو نہیں ہے انگلی کا کنیکشن کوئی مفید نہیں ہے یعنی اس طرح سیدے سے اس کو سہارا دیا جائے کہ اگر الٹا ہٹا دیں تو گرے گا تو, تو بنے لیکن صرف یہ ٹچ کرتے ہیں تو اس طرح پیے سیدھے ہاتھ سے کہ سیدھے ہاتھ سے پینا کہلائے سیدھے ہاتھ سے کھانا کہلائے دسترخان سے اگر الٹے ہاتھ سے اٹھاتے بھی ہیں تو الٹے ہاتھ سے منہ میں نہیں ڈالیں سیدھے ہاتھ میں رکھیں پھر منہ میں ڈالیں اس طرح روٹی کو ہاتھ بڑھا کر تھال کے بیچ میں توڑنے کی عادت بنائیں سن لیتے ہیں عادت نہیں بنتی ہے سمجھتا ہوں میں ان کی عادت نہیں بنتی ہوگی جو سیریس نہیں لیتے ہوں گے سیریس لیں گے نا کہ یار یہ روٹی کے ذرات آٹے کے ذرات گرتے ہیں روٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں گرتی ہیں ان کے ضائع ہونے کا احتمال ہے بعد میں اٹھا تھا کون ہے تو اس طرح یہ کہ تھال میں اگر کریں گے نا تھال میں ہی گریں گے تو یہ کام آ جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کا خیال رکھا کریں جو میں مدنی پھول کھانے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں حدیث سے پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے پھر انگلیاں چاٹنا تو تین دن بار انگلیاں چاٹے اور اس احتیاط سے چاٹے کہ انگلی پر مسالہ وغیرہ لگا نہ رہے خالی یوں کر لیا اور سارا مسالے سے آلو دے تو پھر وہ چاٹنے کا مقصد پورا کیسے ہوا اسی طرح ہمارے ہاں تھال دھونے کی ترکیب ہے تو کھانے کا جو پیالہ دھو غالباً پیالے کا لفظ ہے، اس میں یا جو کھانے کا پیالہ دھو کر پی لے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے غلام آزاد کرنا یہ کیا ہے تو حدیثوں میں کہ کسی نے غلام کا جیسے مثال مطلب مضمون بتا رہا ہوں کہ غلام کا کوئی عزو آزاد کیا مثلا ہاتھ آزاد کیا تو اس آزاد کرنے والے کا ہاتھ میں جہنم سے آزاد ہوگا پاؤں آزاد کیا اپنے غلام کا تو اس کا آزاد کرنے والے کا پاؤں جہنم سے آزاد ہوگا پورا غلام آزاد کیا تو یہ آزاد کرنے والا بھی جہنم سے آزاد اس طرح کے فضائل ہیں غلام آزاد کرنے کے پہلے غلاموں کا کنیزوں کا کوئی سلسلہ تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا صحابہ کے رام علیہ مردوان کے دور میں تھا کے دور میں بھی تھا طب ط کے دور میں بھی تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہونا شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا اب دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا جو غلام اور آقا کا جو سلسلہ وہ کہیں سننے میں آ نہیں رہا یہ کہیں یہ سلسلہ ہو لیکن اس کے مسائل تو موجود ہیں قرآن کریم میں بھی اس کے غلاموں کے احکام کنیزوں کے احکام موجود ہیں حدیثوں میں بھی تو یوں پی کر دھو کر پینے میں بھی ثواب آپ کو عرض کیا میں نے اب آپ لوگ جو دھوتے ہیں نا مجھے کبھی کبھی دکھاتے ہیں نا تو میں مسلم میں کیا کروں کیسے سمجھاؤں کہ یہ صحیح بازوں کا دھلاوا نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے دانے نظر آ رہے ہوتے ہیں دانا آدھا ہو یا چوتھائی حصہ ہو معمولی ذرہ ہو ہو سکتا ہے وہی برکت لے کر چلا جائے تو یہ دھلاوا نہیں کہلائے گا کیا آپ کی امی اس طرح دھوتی تھی گھر میں یا آپ بھی دھوتی ہے اس طرح کرو کہ ماسی برتن دھوئے گی جس طرح آپ تھال دھوتے ہیں تو, تو ماسی کو تو نوکری سے نکال دیں گے شاید اس کو تو برتن دھونا آتے نہیں ہے تو ایک بار میں نہیں دھلتا معافی مشکل اب دوسری بار میں دھوئیں تین بار دھو لیں صاف ہو جائے کوئی بھی کھانے کا ذرہ مسالے کا کوئی بھی جز اس میں باقی نہ رہے آپ کے تھال میں آپ کی پلیٹ میں جس میں آپ نے کھانا کھایا یہ کوشش فرمائیں ہڈیا بھی اچھی طرح چوس چاٹ کر کے اس میں کوئی مسالے کا جز حصہ باقی نہ رہے تو یہ پھر یہ فائدہ ہوگا نا کہ کیونکہ ہمیں پتا نہیں نا کہ اب ہم نے اتنا محنت سے بچایا دانے اٹھائے خان سے چوسا چاٹا سب کچھ کیا اور دانے کا آدھا حصہ چوتھا حصہ ہماری کوتاحی کی وجہ سے چلا گیا ہڈی میں چپک کے چلا گیا اور وہی وہ ساری برکت لے گیا تو ہدی سے پاک میں تو یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے لہذا کھانے کا ہر ہر حصہ ہر ہر جز ہر ہر, چکناٹ، ہر, ہر مسالے کا جو بھی کھانے کا جس کو عرف ہے وہ چیزیں کھا لی جائیں پھیکی نہ جائیں کوتا بھی نہ کی جائے زیرہ آ گیا تو زیرہ بھی کھا لیں اس کو پھینکے تو ان شاء اللہ برکت حاصل تو اب تھال ایسے دھونے کہ وہ مطبت ایسے چمک جائیں کہ یہ پتا نہ چلے کہ مطلب یہ اس میں کسی نے کھانا کھایا دھلے میں بالکل تو اس کی یہاں پریکٹس کریں تو انشاءاللہ شاء آپ کو آگے چل کر بھی کام آئے گا اور یہ آپ نے بھی کرنا اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے تو جو برتن دھوتے ہیں وہ بھی دعائیں دیں گے کہ یار ماشاءاللہ ہم ہماری تو محنت بھی اب دھونے کی بہت کم ہو گئی حبیب ال صلی اللہ علام حمد گیتا بدانے تیاری کرنا شہری اچھا ان شاء اللہ شہزادہ حضور اب امام شریف آ جائیں گے چاہیے وہ بندواتے ہیں جو اب ان زندگی میں روز سارا دن باندھیں گے جی باپ یہ باقاعدہ ان کا ایک فارم بنائے ہم نے جس میں یہ اپنی نیت لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مستقل یعنی ہمیشہ اس کو سجائے رکھنے کی نیت کرتے ہیں یہ فارم یہ اپنے ہلکا نگران کو دیتے ہیں اور روزانہ ہم کچھ تعداد میں سوان ترقی اللہ سب کو بر کرتے ہیں استقاعت تھوڑا لوگ مذاق وغیرہ ہو سکتا ہے بڑا کوئی آپ ہمت بھی نہیں ہارنا ان سے لڑائی بھی نہیں کرنا اب ان سے ہمت نہیں آ گے لڑائی نہیں کریں گے مسکرائیں گے محبت دیں گے تو کل یہ بھی بولیں گے انشاءاللہ کہ ہم کو بھی مانگنا ہے ہو سکتا ہے آپ سے بندوا دیں پاپا یہ کافی اسلام بھائی دعاؤں کے لیے بھی آپ سے پرچیاں دیتے ہیں اور بہت ساری ان کو دعائیں بھی لوگوں نے کہیں ہیں تو یہ بھی آپ سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جلہ جلال و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے دعاؤں کے لیے پرچیاں دی ہیں مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی مدنی چینل کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوشل میڈیا والے جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان سب کی اور ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما سب کی جو جو دعائیں ہیں اے اللہ ان کے حق میں بہتر ہوں تو قبول فرما سب کو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرما برکتیں نصیب فرما بے حساب مغفرت ہم سبھی کا مقدر بنا بنے ہیں دعا کے وا سے بندے تیرے کرد پوری آر ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ وملائکہ تفول صلونا علی النبی یا ایوہ الذین عليه صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ, علی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا حشم یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان رب الحمد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع بھی ہے انشاءاللہ.